الحمد للہ رحب العلوم سلامت السلام عالم سول والی وا سادی کبھی رسان خواتین مجلے نشست میں ہم اپنے نبی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی زندگی کے تعلق سے سن چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلی کی زندگی اتنی تعلیم ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے ماحول میں رہتے ہوئے مکے کے سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہوئے مکے کے تشاکات میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے اس طرح سے اپنے آپ کو کی کیوں سے اور خرافات سے اس طرح سے اپنے آپ کو آپ نے محفوظ کیا تھا یہ حقیقت اللہ عبدل کی نگانی تھی کہ اللہ ابدل نے ایک ایسے ماحول میں جہاں سل پھیلا ہوا تھا خرافات پھیلے ہوئے تھے اور شراب عام تھا ایسے ماحول میں اللہ عبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری کی ساری گندگیوں سے محفوظ رکھا پتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو عمر بڑھتی جا رہی تھی مکے کے اس گندے ماحول سے کمی نہ خاطر رہتے تھے رنجیدہ رہتے تھے اپنے آپ کو اس ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے کی نبوت سے تین سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ ماہ رمضان کا پورا کا پورا محنت آپ صلی اللہ علیہ و مکے سے باہر ہمارے اب تو ایک مکے کے اندر ہیں اس وقت مکے کے باہر پھینکتا تھا مکے سے باہر ہمارے ہیرا کی چوٹی کو جا کے پورا کا پورا میں نے میں گزارتے تھے جو کچھ دین ابراہیم کا بقیہ حصہ تھا اس کے مطابق اللہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم عبادت کرتے تھے اور جو جو عمر بڑھتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلّم کو طرح پسند آنے لگی اور اس طریقے سے ماحول سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور ہوتے چلے گئے اس کہ کے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحیم نازل ہو اس کے چند علامتیں ظاہر ہونے لگی تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے پیچھے سے سلام کی آواز آتی دیکھتے تو کوئی چیز نہیں ہے اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خاص دیکھتے جو کچھ دیکھتے جیسا دیکھتے صبح شروع ہونے کے ساتھ اس چیز ہو جاتا صبح اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑے بوجھ کے لیے تیار کی جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد کہا کہ ان کو حج رنجمت کا معذے لیا تھا میں کیتھر کو جانتا ہوں جو میرے نبی بنائے جانے سے پہلے اس پر سلام مجھے سلام کرتا تھا اور ابھی بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علام سے کچھ رات میں دیکھتے صبح ہونے کے ساتھ اس چیز کو آپ کے آئی ہی دیکھ لیتے تھے لہٰذا <سلام> اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت اور رسالت کے لیے تیار کیا گیا ایک تو جس کے اندر ایک اشارہ آپ کو لیا گیا کہ دنیا کے سہارے آپ کے لیے سہارے تھے آپ کی ولادت سے پہلے ہی باپ کا سہارا ختم ہو گیا سال کی عمر کو پہنچے تھے باپ کا سہارا ختم ہو گیا سات سال کی عمر کو پہنچے تو دادا کا سہارا ختم ہو گیا حقیقت میں آپ کا سہارا لال دوزر کا رہا تھا کہ ظاہر سہارا کو ختم کر کے حقیقت آپ کو یہ بتلایا گیا کہ آپ کا حقیقی سہارا لال ہے اور تکلیف دہ چیز ہوتی ہے اس کو وہی ڈال سکتا ہے اقلیمی کے اور سے گزرتا ہے تو آپ صلی اللہ و آگے چل کر نتیموں کے بیواؤں کے اور محتاطوں کے غریبوں کے ماں ما وزہ بننے والے سے वो hmm! एहसासको दिया गया तो तो आप सल्ला है आगे बढ़ते हुए श, मक्के लिफाही उमूर में हिस्सा भी लेते हैं मक्के में जंगी मामला में भी हिस्सा लेते हैं वह इस तरीके से भरपूर इस्तेमाली जनता की आप सल्लाह ने गुजारी कारोबार भी किया गुजारत भी किया बकरिया चलाई क्योंकि आप सल्लाम ने बढ़वाया کہ ہر نبی کو ہر نبی نے بکری چروائی ہے کیونکہ اونٹ کا چلانا گائے کا چلانا ایک الگ پھل ہے اور بکریوں کا چلانا ایک الگ چیز ہے بکریاں کمزور دل سے ہوتی ہیں اگر جیسا اونٹ کو مارا جاتا ہے اگر بکریوں کو مارا جاتا ہے تو مر جائے تو بکریوں کو چلانے کے لیے رحمدلی کی ضرورت پر پیش آتی ہے اور لدمی کی حرکت کی ضرورت پیش آتی ہے اور آگے کہ آپ صلی اللہ وقت عمر کو چلانے والے تھے لہٰذا وہ وہ خطرتیں آپ میں پیدا کی گئیں یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر کو پہنچ چکے جسے سن رشت کہا جاتا ہے اور اس عمر میں عام طور سے نبوت اور اشالہ دی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی وہی کہتے ہیں وہی کا معنی عربی میں صبح پوشیدہ طور سے اور تیزی کے ساتھ کوئی بات بتلا نہیں ہو اگر آپ میں سے کوئی کسی کوشیدہ طور سے تیزی کے ساتھ کوئی بتا دے کہ دوسرے کو معلوم نہ ہو اس کو جو ہے وہی کہا جاتا ہے لغت میں لیکن سرعی اصطلاح میں جب وہی کہا جائے تو وہی تیمورات کیا ہے اللہ کا اپنے انبیاء کو شریعت کے بارے میں مطلع کرنا اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو شریعت کے بارے میں اپنے احکام کے بارے میں بتلائے اس کو جو ہے وہی شریعت میں کہتے ہیں لغی اور شری دونوں معنی میں فرق ہے نغوی معنی میں وہی کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے اور وہی کسی کی جالب بھی ہو سکتی ہے لیکن شری معنی میں وہی کرنے والا اللہ عز ہوتا ہے تو وہی ہے کی جاتی ہے اور کی ظالم نہیں قرآن مزید میں وہی کا استعمال لغری معنی میں بھی ہوا ہے اور شریف آنے میں بھی ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کے مکھیوںبی کے اور اسی سے ہم نے موسا کی ماں کے دان وحی کی اس میں کوئی شک نہیں موسا کی ماں نبی نہیں تھی کیونکہ نبی کے لیے قید یہ ہے کہ نبی انسان اور مرد ہوتا ہے عورت نبوت سالت نہیں دی گئی ہے لہٰذا یہاں پر وہی کا معنی لغوی معنی ہے اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھروایا شیتان بھی اپنے دوستوں کے سیتان وہی کرنے والے شیطان ہوئے اور جس کے جانب کیے ان کے دوست ہوئے یہ وہی کے لغمی مانا لیکن وہی کا جو شبی ماننا ہے وہی ہے اللہ کا اپنے البیا کو اپنے شریعتوں کے بارے میں وہی کرنا یا اپنی شریعتوں کو بتلانا اس لحاظ سے وہی ہوگی اللہ کی جانب سے اور اس کے ہوگی وہ اللہ کے نبی اور, اور اس کے رسول وہی کی کئی صورتیں قرآن نزیز میں اللہ عزیز نے وہی کی تین صورتوں کو ذکر کیا ہے اور میں آیا اللہ وقت گیا اور یہ اوور آل یہ حجا بشن کے لائق نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے مگر تین طریقے سے کیا تو وحی کے طریقے سے یا اللہ سے بغیر اللہ حفظ سے ہے بات کرے آمی. یا میں کچھ رسول یعنی کو دے دے. یہاں پر وحی کا معنی ہے القا دن میں کوئی بات جاننا तो दिल में जो बात डाली जाती है उसके दो सजा है दो सूरतें एक जागने में डाली जाती है एक सोने में डाली जाती है इस तरीके से वही की पहली सूरत नदी जाग रहा है उसके दिन में कोई बात डाली जाए जैसा कैदिया के सुनवाया कि जिब्राइन ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कोई नफ उस वक्त तक नहीं मरेगा جب تک کہ وہ اپنے رس کو مکمل نہ کر لے بیداری کی حالت میں یہ بات آپ کے دن میں ڈال دی وہی کی دوسری صورت یہ ہے کہ ندی سو رہا ہے اور سونے کی حالت میں اس کے دن کوئی بات ڈالی جائے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب پہ دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو جمع کر رہے ہیں وہی کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ ابل بات کرے دونوں درمیان آپ ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے غسا علیہ السلام سے بات کی اور جیسا کہ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مہراج کے موقع پر بات کیے تین صورتیں ہوئی چوتھی صورت یہ ہے کہ اللہ آپ سے فرشتے کو بھیجے فرشتے کے آنے کی چار صورتیں ایک صورت تو یہ ہے کہ فرشتہ نظر میں آئے لیکن گھنٹی بدلنے کی آواز آئے وہی کی یہ شکل ندی اکرم سلم پر بہت بھاری ہوتی ہے اور پانچ شکل یہ ہے کہ فرشتہ نظر لے آئے لیکن شہد کے مکھیوں کی بھجم راہ کی آواز آئے چھتی صورت یہ ہے فرشتہ آئے لیکن انسانی شکل میں آئے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ صحابی جہیر القلی کی شکل میں آیا کرتے تھے جیسا کہ حدیث حضرت میں ہے ایک ایسے انسان کے شکل میں آئے جس کے جو ہے کپڑے بالکل سفید ہیں بال بالکل سیاہ ہیں جیسے لیے انسانی شکل میں آتی تھی آخری صورت یہ ہے جبرائیل آئے تو اپنی اصل شکل میں دو مطلب یہ کل شکلیں ہیں وہی شکلوں میں سے قرآب کو جو نازل کیا گیا ہے وہ ایک ہی شکل میں جبریل علیہ السلام کے واسطے سے داخل کیا گیا ہے نزل روح صورت یہ ہے جو احادیث ہیں یہ احادیث یہ جو ہے وہی کی بقیہ صورتیں ہیں جس بین کے ذریعے بھی اور اس کے علاوہ جو بقیہ صورتیں ہیں ان ساری سورتوں کے ذریعے سے وہی احادیث شادی ہوئی ہے اسی لیے میں کہا جس طرح سے قرآن مزید وحی ہے اسی طریقے سے حدیث شریف کی وحی ہے فرق یہ ہے قرآن مجید وحی یہ ہے اور حبیث شریف وحی یہ ہے یا قرآن مجید وحیح ہے اور حدیث ہے اور اسی کے اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی اپنے خواہشات سے بات نہیں کرتا ہے یہ جو کچھ کہتا ہے ایک واحد وحی کی جاتی ہے اظہر خواتین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاصہ جیسا کہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کاغاز کا نیند میں اچھے سے ہوا. آپ جو خواب دیکھتے سفید صبح کی طرح نمودہ ہوتا ہے تو ان جیسے مدت کے لیے تو جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دار گلا ہی میں تھے کہ آپ کے پاس ہاتھ آ گیا یعنی آپ کے پاس فرشتے آیا تو ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلط میں عبادت کر رہے تھے تو اس موقع پر جو ہے سلام آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا میں مجھے پڑھنا نہیں آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا اس نے مجھے دبوچا پکڑا اور اس نے مجھے دبوچا قدر دبوچا اس نے مجھے چور چور کر دیا پھر چھوڑ دیا اس کے بعد کڑا پر میں نے جواب میں یہی کہا ماں آنا بقارئین میں پڑھنے والا نہیں ہوں مجھے پڑھنا نہیں آتا اس نے دوبارہ پکڑ کے دبوچا اور قدر دبوچا کے چور چور کر دیا پھر چھوڑا اور اس کے بعد پھر کہا یہ کڑا اور میں نے کہا ماں آنا بکارہم مگر اس نے اس کے بعد اسے کہا کہ یہ پر اکرم کلم یہ پہلی وحی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب وہی کی گئی تو السلام نے ان آیتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا دیا وہی آیتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا نبی اور رسول نے فرق آپ جانتے ہیں نب نبی نبا سے یا نب سے ماخوذ ہے نبا کا معنی اہم خبر عن اس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں ایک عظیم خبر کے بارے میں تو نبی کے پاس چونکہ اہم خبریں آتی ہیں اس لیے اس کو نبی کہا گیا یا کہ وہ نبل سے ماخوذ ہے جس کا مانا بلند زمین کے ہے کیونکہ نبی عام مقابلوں سے بلند ہوتا ہے اونچا مقابلہ ہوتا ہے اس لیے اس کو کیا ہے نبی کہا گیا لیکن رسول مطلب یہ ہے کہ رسول وہ ہے کہ جس کی جس کی رسول کمانا ہے جس کو بھیجا گیا ہے جس کو پیغام دے کر انسانوں کے جانب بھیجا گیا اس کو جو ہے رسول دیتے ہیں نبی اور رسول یہ ہے کہ نبی کی جانب واہی کی گئی اور ہمیں تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا رسول وہ ہے اس کے وحی کی گئی اور اسے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا بسم رفیق خلق کے ذریعے نبی بنا دیا گیا لیکن اب تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا اس کے بعد دوسری وہی لاز ہوتی ہے وہ دوسری وحی کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا حکم دیا گیا جہاں تک امبیائی بلی اسرائیل ہیں ان کے تعلق شہید نے کہا کہ یہ نبی تھے رسول نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ ان کو نئی شریعت نہیں دی گئی پرانی شریعت کی تبلیغ کے لیے ہیجا گیا تھا وہ نبی یا تو اس کو اس پر وحی ناظر پر لے وحی ناظر جب پرانی کی پر لیا گیا وہریعت کی تبلیغ نئی شریعت نہیں شریع دی گئی نبی ہوتا ہے نازل ہوئی رقم خلق فر اپنے پر اپنے رقب نام سے پیدا کیا خلق الگ من الگ پیدا کیا انسان کو خون کے نوچنے سے ایک رخ اور اکرم پڑ اور تیرا رب بزرگ ہے کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا سکھایا انسان کو وہ باتیں جو اس میں نہ جانا میں اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا پڑھنے کے جو آلہ ہے قلم اس کا بھی ذکر کیا گیا اور خاص طور سے کہا گیا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے مطلب پڑھائی وہ ہے جو انسان کو اس کے رب سے جوڑ دے تو جو انسان کو اس کے رب سے ملا دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے دے. ابھی آپ غار ہیرہ میں اپنے احتکاب کی مدت مکمل نہیں کہ آپ کو بتایا گیا کہ پورا رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہی میں احتکاب کرتے تھے رمضان ختم ہونے سے پہلے ہی وہی آپ پر نازل ہوئی تو آپ گھر آئے جن کاپ رہا تھا اور گھر آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چادر اڑا دو مجھے چادر اڑا دو آپ کو چادر اڑا دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خوف ختم ہو گیا ڈر ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب تعالیٰ کو پورا واقعہ سنایا اور سنا کر کہا صحیح تو غلط تھی مجھے اپنے آپ پر در لاہی ہو گیا ہے رضی اللہ کا نے کسی کے کہا کلّہ کروا ہوا ہرگز نہیں اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا کیوں نہیں کرے گا کلّا تو الرحیم پیشا کا پیشق افسارحمی کرتے ہیں وہ تحمل القل لوگوں کے گوشت اٹھاتے ہیں وہ تقریب جو بغیر کمائی والا ہے اس کو کمائی کا لائق بناتے ہیں وہ تخلیق مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں وہ تو اور مسائل پر آپ لوگوں کے مدد کرتے ہیں یہ آپ صلی اللہ وسلم کی خوبیاں ہیں جس کی یہ خوبیاں ہیں اللہ آب و حضرت اس کرے گا اللہ عبل اس سے حالات نہیں کرے گا یہ جو خوبیاں تھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوت سے پہلی کی, کی زندگی کے یہ آپ کے معاملات تھے خوافی آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے نبوت کی پہلی کی زندگی نبوت کی بعد کی زندگی کے لیے نبی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آداد کے انصاف کے ان اخلاق کے ان حامل ہیں جو جوتاف اور ان اخلاق کے حامل ہو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا تو سب سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ کو تسلی دی اور مزید تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ میرے ایک بھائی ہیں جن کا نام اوسط الفل ہے چلو ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس کچھ آسمانی کتابوں کا علم ہے کا علم ان کے پاس تھا چلو ان کے پاس جا کر جو ہے کچھ اور مزید سکون حاصل کر لیں گے یا مزید معلومات کہ یہ لیں میں عیسائی جانتے تھے, تھے, تھے لیکن جب یہ لوگ گئے اس وقت تو کافی برے ہو چکے تھے اور نابیدار بھی ہو چکے تھے حدیضہ رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے میرے بھائی اے میرے ناموس کا مانا فرشتہ یہ تو وہی ناموس ہے جو موسا پر نازل ہوا تھا کاش میں اس وقت جوان ہوتا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو سب سے پہلے ورخاب نے تسلی دی کہ آپ ہلاکت کا اندیشہ متی دیں آپ کے پاس جو آیا ہے وہ حقیقت میں کوئی دن نہیں ہے حقیقت میں یہ وہ فرشتہ ہے جو فرشتہ موسا اختراع کے پاس آیا تھا جب آپ نبی ہونے والے ہیں لیکن ساتھ نے کہا کہ وہ وقت جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی کاش اس وقت میں جوان ہوتا کاشت اس وقت میں زندہ رہتا اگر میں جوان ہوتا تو آپ کا ساتھ رہتا میں زندہ رہتا تو ضرور میں آپ کی مدد کرتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ وہ قوم جو مجھے امین کہتی ہے جو میرے فیصلے پر راضی ہوتی ہے جو اپنے تنازعات کے مجھے حقب بناتی ہے جو میرے راستوں پر اپنی آنکھوں کو دکھاتی ہے کیا ایک ایسا آنے والا ہے وہ سرزمین سے نکال دے گی تو آپ صلی اللہ کے پاس یہ چیز آئی اسے اس دشوالی کی گئی اور اس کو نکالا گیا یہ تو اللہ کے سنت ہے ہر نبی کے ساتھ سلوک ہوا ہے تو آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا نے کہا کوئی ایسا آدمی نہیں جو تمہارے درخت پیغام لایا ہو مگر اس سے دشمنی نہ کی گئی اور اس کے بعد وقت جلد ہی فوت ہو گئے اور وہی کا سلسلہ بھی رک گیا وہی کا سلسلہ رک گیا اس کے پیچھے بڑی حکمت ہے آپ کو پہلے ہی میں نے کہا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی بوجھ کے لیے تیار کیا سے راستے میں جا رہے سلام کی آواز آ رہی ہے تیار کیا جا رہا ہے. اب جب وہی آئی تو آپ پریشان تو ہو گئے لیکن اس موقع پر اب وہی کا سلسلہ رک گیا وہی کا سلسلہ جو رکا ہے اس میں دو باتیں تھیں ایک تو آئندہ وہی کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں اور خوب بہتر ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر ندی دبئی کے لیے شوق پیدا ہو پیدا ہو وہی ندیا کیوں صلی اللہ علیہ وسلم کے دوبارہ کیوں ایسا واقعہ پیش نہیں آ رہا ہے سلسلہ کیوں نہیں دیا ہے اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کا جو بقیہ مدت کے پورا رمضان نہیں گزارے تھے تو بقیہ مدت پورا کرنے کے لیے دوبارہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں جب ماہ رمضان ختم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیرہ سے اتر کے پہاڑ کے وادیوں سے گزر رہے تھے اٹانک ایک آواز آئی اس آواز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دیکھا کوئی چیز نظر نہیں, نہیں آئی آگے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی پیچھے دیکھا کوئی چیز نظر نہیں آئی اس کے بعد آپ صلی اللہ وسلم نے, نے سر کو اوپر دیکھا وہی فرشتہ لار ہیلا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کر میرا پورا اس کے روپ سے بھر گیا میں زمین کی طرف جا چکا پھر میں کمبل ڈال دو اور ٹھنڈے پانی کے دو والوں نے کمبل اڑا دیا ٹھنڈے پانی کے چیٹے والے اور اسی کے ساتھ یہ آئے نازل ہوئی یا رب کا بکبر وہ سیاح بکا فتح ایس آدر اوڑھنے والے اٹھ اور لوگوں کو متنبہ کر اپنے رب کی بڑائی بیان کر اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھ اور خسوں کی گندگی کو چھوڑ دے میں تو سامنے اس طریقے سے اسم کی خلق کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا اور یہاں اندر، اندر کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا. یقرا کے, سے یقرا کے سے نبی بنائے بن گئے کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا اب آپ اٹھ گئے جب آپ اٹھے پھر اس کے بعد بیٹھے نہیں یہاں تک کہ رفیع سے اعلیٰ اللہ عبد سے ملاقات کر لیے محد السلام کرام آپ اٹھے اور لوگوں کو تبدیل کیے حق دعوت دی اللہ کی بڑائی بیان کی شرف کے خلاف اپنی آواز کو بلند کیے اور اسی کے ساتھ محدود کرام مکے میں مکے کا ماحول گرم ہو گیا اور اس طریقے سے محالفت شروع ہو گئی لیکن سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص خاص لوگوں پہ دعوت کی آپ کے جو خاص خاص لوگ تھے ان میں سے ایک اللہ علیہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حقیذہ اور دوسرے وسلم کے دوست تھے تیسرے جانب علیف تھے جو آپ کے چیرے بھائی تھے اور آپ کے گھر میں رہتے تھے اور چوتھے جانب آپ کے غلام نئے دن میں حادثہ تھے یہ حضرات وہ ہیں جو اس دن ایمان لائے جس دن سورہ مدثر کی یہ ابتدائی آئے تھے نا ضروری تھی ان چاروں کے ایمان لانے میں اس کا نشارہ ہے کہ آپ پر ایمان لانے والے عورتیں بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے بچے بھی ہوں گے اور گلاب بھی ہوں گے سارے کے سارے جو ہیں آپ پر ایمان لانے والے ہوں گے تو یہ چاروں میں کود پہلے ایمان لایا یہ بات نہیں معلوم ہے لیکن جتنا تو ہے کہ جس روز یہ آیت نازک ہوئی یہ چاروں اجلاس سب سے پہلے ایمان لائے اور اسی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ اور تعالیٰ علو تبلیغ میں سنگل ہو اور اس طریقے سے تبلیغ میں رات و دن کو ایک کر دیا اور بکر صدیق رضی اللہ اور تعالیٰ علو کی کوشش سے بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے جن میں اسمان عید کا خان ہے عوام ہیں عبد الرحمان عید کا اوف ہے خاص ہے, ہے، طلحہ ہیں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں صدیق رضی اللہ عنہ کی تردید سے اسلام قبول کیے پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے سب لوگ جو ہے سرچی تھے اور پھر ان کی کوشش سے اور لوگ یہ لائے تو اس طریقے سے راز اللہ اسلام یہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کیے اور یہ جو شروع میں اسلام قبول کیے ہیں ان لوگوں کو الاولین کہا جاتا ہے ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچتی ہے کہتے ہیں کہ لیکن ان میں سے اسلام لانے کا وقت ٹھیک ٹھیک معلوم نہیں ہو سکتاً اس میں ایسے صحافی دعویٰ بھی ہے جنہوں نے کھلا کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تھا جس میں جو دام ہے جن کو سارکین ہے اور پہنچتی ہے یہاں سے ہمیں تبلیغ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے کہ تبلیغ کے لیے کھلے آم تبدیل کرنے سے پہلے کم سے کم پہلے خفیہ انداز سے تبلیغ کی جائے تاکہ آپ کے پاس اپنے اپرادھ موجود ہوں جن کے ذریعے آپ پیغام کو آگے پہنچائیں شروع ہی سے آپ کھلے عام شروع کر دیں گے اب دعوت جو ہے ٹکراو پیدا ہوگا کے اتنے سے پہلے جو ہے ختم ہو سکتی ہے اور جو ہے ٹکراو کے ماحول سے بغیر دعوت کو پھیلانے کی کوشش کیجیے اس طریقے سے ٹکراؤ کے ماحول سے بغیر دعوت کو پھیلایا گیا تو شروع کے تین سال کے اندر ایک سو تیس کے قریب لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہو گئے اب نبی اقم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہ اسلام ہو دیے بلکہ نہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفریح کا انتظام کیا ان کی تربیت کا انتظام کیا آج ہوتا یہ ہے لوگوں کو مسلمان بنا دیا گیا ہے صحیح عقیدہ دکھا دیا گیا ہے اب اسلام کی تربیت کا انتظام نہیں کیا جاتا ہوں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ نئے مسلک کو یا نئے جیل کو قبول کیے ہیں اپنے پرانے عقائد کے ساتھ تربیت ہوتی ہے وہی لوگ کیا کرتے مذہب اس نئے دین کے لیے تبلیغ کا خاص طور سے انتظام کیا اور ایک صحابی جن کا نام ارقم بن ارقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت میں ان لوگ کی تربیت کیا کرتے تھے اور پرانی آیات پر کر سناتے تھے اور جنت اور جہنم کے سعور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیش کرتے تھے قبول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کو کیوں انتخاب کیا اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ یہ نوجوان صحابی تھے جن کے بارے میں کچھ زیادہ موقع والوں کو علم نہیں تھا دوسری بات یہ ہے سفا کے پہاڑی پر تھا وہاں پر بیٹھ کر بالکل مقابلے میں جو حرکت ہو رہی تھی دبا ہوتے ہیں تو اس طریقے سے تین برف گزر گئے اور تین برس کے اندر صرف لوگوں کو خاص خاص لوگ تھے مجلس میں محفل میں کہیں ادابیاں تبدیل نہیں کی گئی لیکن قریش کو تھوڑا بہت معلوم بھی ہو گیا کہ کچھ ہلچل لچی ہوئی ہے لیکن قریش نے اس وقت جو ہے کسی قسم کی یقین نہیں کی کہ معمول کی بات ہے لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کوئی یقین نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جائز کیا تبدیل کی اور آپ کے صحابہ نے اس وجہ سے ایک بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی جب یہ بڑی تعداد اسلام میں داخل ہو گئی اب اللہ عزر کے سے حکم آیا کہ اس دعوت کے مرحلے کو اور آگے بڑھاؤ اور حالیہ تردید کرو جس طریقے سے یہ آئند نازل ہوئی وہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈلائیں اب قریبی رشتہ داروں کو ڈلانے کا جو حکم آیا اور اس کے بعد یہ کہ جو آپ پر ایمان لائیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں ان کے لیے ہم اپنے بازو چھکائے رکھیں اور جو آپ کی پاس نہ مانیں اب آپ ان سے اعراف کر لیں اور ان سے لا تعلسی کا اعلان کر دیں یہ حکم آنے کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاص خاص رشتے کو بلایا اپنے چرچا متعلق کو دیگر چرچاؤں کو بلایا اور بلا کر جو ہے ان کے سامنے یہ بات رکھی تھی توہین کو پیش کیا اس پر سب سے پہلے آپ کی مخالفت ابو احمد نے کی جو آپ کا چچا تھا اس نے کہا اس کا ہاتھ اس سے پہلے پکڑ لو کہ عرب اس کے خلاف اکٹھا ہو ورنہ اس وقت اگر اس کو ان کے حوالے کرو گے تو زندہ چاہو گے ور سے بچانا چاہو گے تو مارے جاؤ گے کہا کہ آپ اپنے آدمی کے اپنے بتیجے کے ہاتھ کو پکڑ لو اور آگے بڑھنے نظر ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب عرب اس پر حملہ کریں گے تو اگر آپ عرب کے حوالے کیے اور اگر اسے سے بچانا چاہے تو سارے کرسانے مارے جائیں گے مگر آپ کے مطابق نے کہا نہیں تمہیں جو حق ملا ہے اسے اس سے گزرو میں مسلسل تمہاری حفاظت اور تمہارا بچاؤ کرتا رہوں گا میرا دین نہیں چاہتا کہ میں اس طریقے سے رشتے داروں کو ایک دوسرے کا اعلان کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں آپ سے ایک اور آئندہ دل بھی وہ یہ ہے کہ پہلے تو خفیہ تبدیل پھر رشتے داروں نے پھر اس کے بعد کہا گیا اب المیران کرو رشتے داروں سے آگے بڑھوشین کا حکم دیا جا رہا ہے اسے کھلا خلن کھلا بیان کرو مشرقوں سے وہ پھینک تو آپ نے دیکھا تفصیل دعوت کو زندگی میں تجدید کو محسوس حاصل کرنا چاہیے دعوت جیسے اس کو دیکھنا ہے ماحول میں वहाँ के पानी क्या है इस मकसद पैदा करना नहीं है मकसद यह है की इस दावत को आगे बढ़ाना है खतरा से भिड़ा देते हैं रहा रहा है। और इसके नतीजे में दावत करे से क्या है दावत का काम उठ जाता है और इस वजह से बजाय फायदा होने के उल्टा जो है नुकसान होता है इलाहा ہمیں یہ تعلیم دی گئی یہ دعوت کی کرو اور منہ پھیلو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے آنے کے بعد ایک روز سفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے سب سے کے پتھر پر چڑھ کر سزا لگائی یا سباہ جب کوئی شخص یا سباہ کوئی اہم بات ہے خاص طور سے یہ سمجھتے کہ دشمن حملہ کر دیا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیشہ دا ہے اس آواز کے ساتھ سارے لوگ کیا ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے بدی فہد ہے ایک ایک طبیلہ کا نام لے نہیں اپنے لوگ سپا کے پہاڑی کے اثرات جمع ہو گئے صلی اللہ پہاڑی کے اوپر تھے آپ نے کہا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے وادی میں घोड़ सवार की पर हमला है, या, आवा है। क्या तुम मुझे फरमाया तो फिर मैं तुम्हें एक छत अजाद तक पहले डराजने वाला बनाकर भेजा गया हो और उसके बाद आप सल्लम ने उसके सामने दावा آپ صلی اللہ وسلم نے نام دیا اور اپنے نام سے بچا. ایک ایسا علاج تھا مکے کے ماحول میں لوگوں پر سٹا ساری ہو گیا کیا جواب تھے آپ نے اب تک کی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا ہے کبھی غلط بات نہیں کی ہے اور ایک ایسا اعلان تھا وہ پرستانہ ماحول میں توہین آواز تھی لوگ سستے میں پڑ گئے لیکن اس موقع پر آپ آب کا ابو لہب بہت بدسلی سے پیش آیا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ سے لاگو کیا اور اس کے بعد کہا اے اللہ کا یا محمد اے محمد ہلاکت ہو بربادی ہو علی جمع کرنا کیا اسی لیے دنیا ہمیں جمع کیا ہے تو اللہ یہ بات بہت بار ابو لحب نے جو آپ کو گالی دی تھی اللہ نے کو ابو لہب سے اور وہ سورت نظر ہوئی تب بتار ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ دو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے یعنی اپنے مال کے نام پر اپنے منصب کے نام پر جو حرکت اس نے کی ہے تو اللہ نے اس کی گالی کو اس کے ذالب بٹا دیا ہے قرآن مشین سے جب آپ کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگوں نے آپ کو کوئی گالی دی اللہ نے آپ کے جانب سے جواب دیا جیسا کہ لوگوں نے کہا کہ محمد اب تک ہیں کوئی نرین اولادہ نہیں ہے اللہ نے لڑ نہیں ان نشانیاں کا ہوا اب تک جب تک کا دشمن ہی ہے نے کو کہا یا اللہ حمل نے اس کے جواب میں کہا کہ فلاں مفت رول مات مفتر رسولما شاعر نہ کسی شاعر کا کلام ہے نہ کسی کا کلام ہے اللہ برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جواب دیتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ان کے توجہ مت دیجیے ان کے جوابات مت دیجیے اور کیا آپ اپنے اگر لوگوں کے اطلاعات کے جواب دیتا رہے تو پھر اسی میں اڑھ جائے گا اور اپنے کام کو لے کر آگے نہیں بڑھے گا آپ اس کام کو لے کر اٹھے وہاں ہے اس کام کو لے کر آپ آگے بڑھئے اور اس طریقے سے جو ہے لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس کی جانب جو ہے توجہ دے دیے اس کے بعد وقت ہم ہکا والے حالات سے وہ تشویش کی مدد سے دیکھ رہے تھے تھوڑے ہی دنوں میں حد کا وقت آ رہا ہے حد کا وقت آنے کے ساتھ اب مکہ والے پریشان رہے مختلف علاقوں سے حاجی آئیں گے تو لہٰذا آپ کیا, کیا جائے حاجیوں کو اس کے بارے میں کیا بتایا جائے انہوں نے ایک جواب لگا کر اولی جبن مغیرہ کے پاس آئے اور اولی جب مغیرہ انتہائی عمر رسیدہ اور مرتبہ کا آدمی تھا اس نے کہا دیکھو حد کا وقت آ گیا ہے اب ہر طرف سے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور وہ کا معاملہ سنی چکے ہیں کوئی ایک رائے طے کرو اور نہ کرنا ایک دوسرے کو شاید کس نے کا جادوگر کا کاہ کسی نے مزدور بغیر ایک بات پہ اتفاق کر لیں جب حاجی آئیں گے تو ہم سزاد سے کہیں گے کہ بات نہ سنو یہ شاید ہے, ہے یا کاہن ہے یا جادوگر کوئی نہ کوئی ایک بات پہ اتفاق کر لیتے ہیں تو لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ کی کہیں اور ہمارے کوئی رائے کر اس نے کہا نہیں بلکہ تم لوگ کہو میں سنوں گا لوگوں نے کہا تو ہم کہیں گے وہ کاہین لوگوں نے کہا مدیجی نے وغیرہ سے کہا کہ ہم کہیں گے وہ کاہین ہے اس نے کہا وہ کاہ نہیں ہے ہم نے کاہ لوگ کو دیکھا ہے اس میں نہ اس کی گنگناٹ ہے نہ کوئی کہانی پائی نہیں جاتی ہے لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کہہ گے یہ پاگل تو اس نے کہا پاگل بھی نہیں ہے ہم پاگل کو بھی جانتے پہچانتے ہیں اس میں نہ پاگلوں کی سی ہوٹل ہے نہ ان کی سیزیں حرکتیں کرتا ہے نہ بہ کی بہ کی باتیں کرتے کیسے تم پاگل کرو لوگوں نے کہا تب تو ہم کہیں گے وہ شاعر ہے اس نے کہا وہ شاعر بھی نہیں ہے ہمیں شعر و شاعری کی تمام ختم معلوم ہے وہ شاعر نہیں ہے تو so, لوگوں نے کہا اچھا تو ہم کہیں گے وہ جادوگر ہے اس نے کہا وہ جادوگر بھی نہیں ہے ہم نے جادو اور جادوگر سب دیکھے ہیں اس میں نہ ان کی سی ہے گرنا بندی ہے جب لوگوں نے کہا بتاؤ اب ہم اس نبی کے بارے میں اس سب کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اب ہم اس کے بارے میں کیا کہیں گے اس نے جواب میں کہا بولوا اس کی بات میں مٹھاس ہے وہی نہ اس کی بات میں مٹھاس ہے رونق اور تازگی ہے اس کی جب پائیدار اس کی شک فلدار اس کی سات پھلدار ہے جو بھی کہ واضح ہو جائے گا ہے ویسے ملاسب یہی ہے کہ وہ جادوگر ہے اور اس کی بات میں جادو ہے اور اس کے ذریعے میں, بھائی بھائی میں, اور آدمی میں اور اس کے خاندان میں تفرقہ ڈالتا ہے تو اس نے آخر میں کہا کہ ایک بات یہ ہے یہ اتفاق کر لو کہ وہ جادوگر ہے کیونکہ اس کے بعد میں اشاس بھی ہے اور جادوگر تفریقہ ڈالتا ہے اور اس کی بات سے बेटे से भाई भाई से आजी हादला का होता है तो लिहाजा जादूगर कहा जाए ये लोग तय करके उठे और हज में आने वालों में से हर, हरेक दिन से मिलते, और कहते इसके पास में गुजरना इसके बाद में सुनना जो क्या हो जादूगर है इस तरीके से हज के दिन आगे नबी सल्लाम हाथ के बजबों में जाते थे डेरे में जाते थे और कहते थे लाइ लाइल्ला कहो कहा जाओगे اور ادھر ابو لحب سے آپ کا تصا تھا پیچھے پیچھے آتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات مہمان نہیں پاگل نہیں پلا ہے یہ ہے تو اس طریقے سے ہوا یہ کہ جو لوگ حج کے لیے آئے تھے وہ اس پیغام کو لے کر پھیل گئے کہ ہم مکے میں یہ سب جائل ہوا ہے اور وہ جو ہے نبوت کا اور اسانت کا دعوا کیا ہے تو ان کی مخالفتوں کی وجہ سے کبھی کوئی چیز جب پھیلنا جاتی ہے مخالفت وجہ سے پھیل جاتی ہے جیسا کہ سسائل نے کہا وجہ سے اب ہوا یہ کہ یہ دعوت مکہ سے باہر بھی چلی گئی لوگ جو آئے تھے تو وہ بھی جو ہے اپنے سامنے پیغام دے کر آئے کہ مکہ میں کچھ ہلچل ہوئی ہے اور کوئی شخص ہوا ہے تو نغت کا دعو کیا ہے اسلام حد پولیس کے لوگ بیٹھے دیکھو معاملہ آگے بڑھتا ہوا جا رہا ہے تو لہٰذا اس دعوت کا مقابلہ کیسے کرنا ہے دعوت کے مقابلہ کے لیے کئی ترکیب اپنا ہے کئی ترکیب اپنا ہے ایک کام کرتے ہیں دعوت کی خلاف حس مذاق کریں گے تحقیق اور استزاق کا سلوک کریں گے تو اس طریقے سے کرنے سے تدیل کیا ہو جائے گا بیٹھ جائے گا جب کوئی آپ کا مذاق اڑائے گا تو مذاق اڑانے میں آپ کا دیر بیٹھ جاتا ہے آگے کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتا آپ سے دیکھتے ہو آپ جب کوئی کوئی کام کو لے کر ہوتا ہے کوئی مہم کو لے کر ہوتا ہے لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں بھپتیاں کرتے ہیں پھر کیا ہو ہے وہ بہت جاتا ہے حوصلے پھنس جاتے ہیں تو پہلا ہاتھا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ کرتے ہیں مذاق اڑائے شکارت کے ساتھ شروع کریں رہے ہیں وقت وہ یہ لوگ جو ہے اس وقت جا رہے تھے تو یہ،, یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے مذاق کرتے اللہ کا اور نہیں مینا یہی مینا جس کو اللہ تعالیٰ نے بنائے اور کبھی بولتے دیکھو یہ جو یہ جو وہ لوگ ہیں جو روم اور اس طرح کے خزاب کے دعوے دار ہیں طریقے سے ہے تھے اور ندی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کمزور صحابہ کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ لو تمہارے پاس زمین کے بعد سے آ گئے یہی ہے جس پر اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر یہ سار کر دیا ہے اور اس طریقے سے ہے, ہے, ہے, ہے, ہے. الفاظ وسلم, کو کہتے تھے. اللہ علیہ وسلم ساتھ, کے ساتھ ہسی مذاق کیا گیا چھٹا اڑایا گیا دادا کی گئی کہ آپ کی طبیعت متاثر ہونے لگی دل بیٹھ گیا حوصلے پست تھے فالله عبد الظلله اسفر الايه داخل کی ولقد نعلم انك يذق صدق ما يقولون اے نبی ہمیں معلوم ہے کہ کی باتوں سے اپ تفصیلات ہوتا جا رہا ہے لیکن علاج کیا ہے علاج لینے کے اپ جواب ہے علاج من الصالذین واعبد ربك حتى آپ اپنے پروگار کے ہم کے ساتھ اس کی تشدی بیان کرو سودے کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ موت آ جائے آپ کو علاج گیا یہ جو آپ کباس لا رہے ہیں چھٹا کر رہے ہیں اور دان زبی کر رہے ہیں اس کا علاج یہ ہے آپ کثرت اللہ کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ کرو اور سودا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لوگ اس لیے آپ کو تسلی آ جائے گی لیکن یہ جو مزاق کرنے والے ہیں اتنا کپیزہ کرنے والوں کے لیے ہم کافی تسلی کیا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوں یہ جو مزاق کر رہے ہیں سکتا اڑا رہے ہیں اس کے لیے ہم کافی ہے آپ کو ضرورت نہیں جواب کی ہم کافی ہے اب آپ اپنا کام ادا کرتے رہیے اگر اللہ تعالیٰ کی ضرورت واحد نہیں ہوتی تو سب کی حوصلے ختم ہو جاتے سے دوسری ترکیب کی بات نہیں سننا فلاں کی تکلیف نہ سننا پلا کے غلط نہ سننا سنو گے تم بھی کیا بچاؤ گے بس دن بچاؤ گے یہ بے دن ہو جاؤ گے اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اس نبی کے بات سننے سے ہم جو ہے لو کو روکیں گے اب اس تصدیق پر بھی عمل اسی تصدیق کا قصہ یہ تھا کہ ایک سخت تک کے نام تھا نظر انتحال یہ شام گیا وہاں سے لوگ کہا لیا اور دادا مسکم و اس کے قصے سیک کر آیا اور جہاں مرضی جلدی شروع کر دیتا اور لوگوں کو موقع دیتا کہ لوگ اسلم آپ دعوت کی وہاں اگر وہ اپنا قصبہ سناتے मैं इसी का सुनकर हूँ मेरी मेरे पास भी ऐसे किस्से है मेरे पास भी ऐसी कहानियां हैं कहानियाँ सुनाता हत्या के एक कदम आगे बढ़कर गाने बजाने वाली लौडिया खरीदी और जिसके मुताबिक सुनता अपने उम्मान पर मिल है उसे किसी लौदी के पास ले जाकर किसी लौंडी से कहता उसे खिलाओ खिलाओ गाने सुनाओ और सबको सुन समझाओ की मोहम्मद जिसकी तरफ ला रहे हैं ये उससे बेहतर है اللہ, اللہ عذاب لوگ تو ایسے ہیں جو لحم الحدیث کو خرید لیتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرے بغیر علم کے اور اس کو مذاق بنائے ایسے لوگوں کے لیے رسوا اکما ہے وہ اس موقع پر گرم گروایتی واضح ہوتی اور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطی کا ذریعہ ہوتی پہلا انہوں نے یہ راستہ اپنایا کہ دعوت کے ساتھ مذاق کیا جائے خرچی بڑائی جائے حوصل فرض जाए جائیں دوسرا راستہ یہ اپنایا کہ لوگوں کو آسمان کے بات سننے سے روکا جائے تیسرا حلوہ یہ اپنایا کہ یہ کافی نہیں ہے اور پروپگنڈا کے ذریعے سے اس کو غلط کرنے کی ثابت کی جائے تو اس طریقے سے آج بھی دی آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر ہی جاتے ہیں تو اس, اس طریقے سے انہوں نے کہا محمد جو رات میں دیکھتے ہیں اور جب کبھی کہتے ہیں کہ ابھی بولتے ہیں تو بہت پٹاخ ہے جس محمد رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں شراوت کرنے لگتے ہیں کبھی کہ کہتے ہیں کہ کسی نے آ کر جو ہے کوئی جد آ کر ان کو بتاتا ہے رات کو اور صبح جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تو اللہ نے اس کا بھی جواب ہیا، tanazzaru جو کہہ رہے ہو کہ کوئی دن آ محمد کو سکھا رہا ہے کہ بس تمہیں بتاؤ کس پر اترتے ہیں ایسے لوگ اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنےگار ہو محمد کی زندگی تمہارے سامنے ہے جھوٹ نہیں پی ہے کبھی گنا کا کام نہیں کیا ہے تو شہتاب اس کے پاس کیسے آئے گا شہتاب تو اس طریقے سے یہ لوگ شکو کو شہار پیدا کر رہے تھے اللہ نے جو ہے محمد شاعر ہے اللہ نے جواب میں کہا کہ وہ شورا اور طبیب حکم الورا تو ایسے ہیں کہ सौरा کی پیروی مہکے हुए लोग رہتے हैं देखते नहीं कि हर मैदान में भटक के बीच है और ऐसी बातें करते हैं जो वो करते नहीं है तो इस तरीके से जो कुछ ये लोग दावत रास्ते में रुकावट पैदा करते अल्लाह जवाब देता और इसी सिलसिले में एक बात और ये आई कि उन्होंने कहा मोहम्मद से बहस कर लेता है आप कहते हैं मरने के बाद जीता हो गए हड्डी को लाता है आपके सामने चुनक उड़ा लेता بتاؤ آپ کام عمر یہ تو اس طریقے سے لوگ آپ اللہ وسلم کو سمجھا کر جو ہے الٹی سیدھی ٹھیک ہے آپ تو نبی ہے کہ مکے میں آپ نبی ہے سونے کے گھر بنوا دیجیے اپنے رب سے کہیے کہ وہ ہمارے لیے جو ہے سونے کا گھر بنوا دی اور کبھی بولتے مکے میں جو ہے ہرا برا مکے کو کر دیا جائے یا باغات لگے ہو تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز سے رز کرنے لگے ہپتہ کہ یہاں تک کہہ دیے کہ اللہ تعالی کو مکہ اور تعریف میں اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا یہ فقیر ہے تین ہے یہ تین ہے اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی مالا نہیں ملا اللہ عبد اللہ حضر قرآن یہ قرآن دو بستیوں میں سے ایک بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا قسمت نازل ہوا ہے اللہ عبد الزل جواب نے کہا بہو میت سے ربیق یہ کپڑے تیرے رب رحمت کو تقسیم کرتے ہیں جبکہ یہ لوگ رقم روزی کا مالک نہیں روزی کے مالک نہیں ہے تو اللہ کی نبوت انسان کو سب سے تقسیم کرنے لگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ جانتا ہے کس کو رسول بنانا ہے کس کو رسول بنانا نہیں ہے کبھی ادھر نے کیا ایک کام کیجیے فرشتوں کو کہیں فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتے کو نازن کرے فرشتے آ کر بتائیں ہم تب یہ ماننا ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ہم فرشتے کو نازل کرتے تب بھی بولتے کہ فرشتہ ہمارے رسوا ہمارے لیے نمونہ نہیں بن تب بھی ہم اس کے لیے جو ہے مختلف کرتے اور قرآن کا جواب دیا یہ مختلف اور اس طریقے سے حوصلے پس کیے گئے اور سننے سے روکا گیا گٹ مہنتی کی گئی یہ سب جب کارگر نہیں ہوئے لائے کوئی قبیلہ نہیں ہے جو لولیا ہے اب ان کو اس بڑے سے ایسے تکلیف دو کہ اس کے بعد جو ہے دوسرے لوگوں کو اس دین کو قبول کرنے کی ہمت نہ ہو اور اس کے بعد انہوں نے مشرف کے غلام امیہ ان کے حوالے کرتا اس دوران بلا رسی اللہ تعالی کہتے رہتے اس کے علاوہ میاں دوپہر دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا کیا کہتا محمد یا محمد کے ساتھ حالت میں پلا پلا بندہ فی الحال اس کے جواب احد احد اس ایک بار تو مواقع ہے اور گزرے اور اس طرح کی ازیت دی جا رہی تھی انہوں نے عذاب کر دیا عامر ابن کوہے رہ انہیں انہیں قل مارا جاتا ازیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہی اور سمند میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں اس قدر سے انہیں عذاب دیا اور اس طریقے سے خفا بر کے بارے میں آتا ہے محمد اور کرے مگر اس نے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا انہیں مشرقین بھی سجائے دیتے کبھی گدن مروٹتے کبھی بال روشتے کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر جیسے اور اس طریقے سے اس طریقے سے جو ہے اور بھی بہت سارے صحابیات اور صحابی ہیں جنہیں مختلف انداز سے جو ہے سجایا گیا ہے اور ان میں ایک عبانی تھے اور ان کے والدین سدا دگی یہ لوگ بدو مخلوم کے حلیف تھے جن کا سردار ابو جہل جہاں سردر دلی میں قبیلہ والے ان لوگوں کو سخت دھوپ کے وقت سپتا میں لے جاتے اور اس کی گرمی میں تباہ کے ایسی حالت میں اللہ اللہ جنت ہے. ہے وہ ابو خدیفہ بسمی کی لوٹی تھی بہت بری اور کمزور ہو چکی تھی انہیں کم ابو الجہد نے سرمگا میں اندیزہ مارا اس سے وہ شہید ہو گئی اور یہ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے باقی رہے تو ماسک تو آزاد ان کی مدار سے باہر ہو گیا مشرقین سب سے گرمی کے دنوں میں کبھی انہیں لوہے کی گراف لاتے تھے کبھی سیدھے پر سکھ بھاری پتھر تھے کبھی پانی میں دبو دیتے یہاں تک کہ دونوں نے مجبورا ان کے مطلب کی بات نہیں لیکن دل کی مارت سے بڑا ہوا تھا جس کو اللہ دل کی کریمہ میں حرف نہیں آتا اس طریقے سے حضرت بن عمیر کو بھی اذیت دی گئی اور ان لاز و میں نے بڑے سے اسلام لائے تو ان کے ماں نے ان کا کھانا پینا بن کر دیا گھر سے نکال دیا چاہیے آپ کی, کی طرح ان کی چمڑی اتر گئی اسمان جن جی سے ستایا گیا ان کا انداز صرف یہ نہیں کہ ان کمزور مسلمانوں کو تکلیف دی گئی اکرم اللہ وسلم کے تعلق سے لی اور لیا کہ آپ نے تعلق سے سلسلے میں تعلق سے سودا بازی کیجیے جو کہ آپ آب کے ابو طالب بنے ہوئے تھے ہیں آپ کا وسیلا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے ہمارے دین پر آئے لگاتا ہے ہمیں بےقوب کہلاتا ہے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہتا ہے لہذا یہاں تو آپ اسے روکے یہ جی ہماری اور اس کے بیچ سے ہر جائیں کیونکہ آپ کی تو ہماری کریں اس سے الگ دن پر ہے ہم اس سے لمٹ لیں گے جب آپ نے چلے گئے اور رسول اللہ وسلم کے اس طریقے سے بار بار یہ لوگ جو ہیں ابو طالب کے پاس آتے اور ابو طالب کے بات آ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, سے بات کرتے کہ آپ جو ہے ان کو روکیے ہم نے آپ سے عرض کی تھی نے بسیدے کو منع کریں مگر آپ نے منع نہیں کیا خدا برداشت نہیں کر سکتے ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہا جائے ہمیں بے بو بنا دیا جائے ہمارے بابو پر عیاد لگائے جائے جہاں آپ کے منع کریں یا پھر ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابلے اتر پڑیں گے اور اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک پریتے مانا ہو جائے گا ابو کے بڑا اثر ہوا انہوں نے للی اکرم صلی اللہ ولایا اور کہا اے میرے بتی سے مجھ پر اور اپنے آپ پر रहम کرو میری طاقت سے زیادہ اس پر گروپ جی میں اکیلا اس عمر میں کمزور ہو گیا ہوں پورے پورے پولیس का نہیں کر سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے ان کی ایک کمزوری دیکھی کہ تصاویر اگر یہ لوگ اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھے میں اس کا چھوڑ دو کبھی چھوڑ نہیں سکتا یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے یا میں اطلاع میں ہلاک ہو جاؤں اس کے بعد آپ اثر کاسل کرائے آپ رو پڑے یہ کر کی محبت اور قوت راجی ٹائم کہا بتیجے جاؤ جو کہنا ہوتا ہو سکتا اس طریقے سے دلتے گئے. آخر میں یہ ہوا کہ نے جب دیکھا کہ ابو طالب پر دھمکی کارگر نہیں ہو رہی ہے اور نبی یہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی پرس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا امارہ بن ولید امارہ بن ولید بڑا خوبصورت عقل مند اور باقاعدہ نوجوان تھا اس کو لے کر ابو طالب کے پاس آئے کہا دیکھو یہ آپ کے کام آئے گا خوبصورت ہے نوجوان ہے مضبوط نوجوان ہے, ہے یہ آپ کے کام آئے گا اس کو آپ کے پاس رکھ لو اور اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر لو یہ آپ کے کام آئے گا اور ہم آپ کے بھتیجے کو ختم کر دیں گے ابو طالب جو اس پر بڑی تعریف آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لی اورجیے اور لیجیے دی اور, دی اور, دی اور ہمیں اس کے بدلے آپیدہ دے دیجیے دی جو آپ کے دین اور آپ کے باپ دادا کے دین کے مخالف ہے جس نے آپ کی قوم میں پور دا رکھی ہے اور اس کے اپنوں کو قرار کرار رہا ہے ہم اسے لے جا کر قتل کریں گے بس ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا معاملہ ہوگا ہمارے اس لڑکے کو لینے دیجیے اس کے بدلے بتیجے کو دے دیجیے ہم آپ کو بتیجے سے قتل بھی کریں گے اور آپ کو بی بھی دیں گے لڑکا بھی دیے اور بیت بھی دیے ابو طالب شیخ اللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو مجھے تو اپنا بیٹا دیتے ہو کہ میں سے کھلاؤں کھلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مان رہے ہو کہ اس کو قتل کرو اللہ کی قتم یہ کبھی نہیں ہو سکتی تمہیں اچھا نہیں لے کر اس طرح سے دعوت کا معاملہ دعاوت کے ساتھ گزرتا رہا انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز کارگر نہیں آ رہی ہے ہم نے کمزور مسلمانوں کو گلابوں کو لوریوں کو تکلیف دی اذیت دی اس پر بھی اسلام آگے بڑھ رہا ہے اب وہ طالب کے ساتھ روزہ بازی کر رہے ہیں جب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب انہوں نے فیصلہ کر خود رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جائے اور اس طریقے سے آپ کو جو ہے تکلیف دیا جائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام سے جو ہے رک جائے تو میں اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے مختلف تدبیر نہیں ہونے کی ان میں سے جو ہے ایک جس کا نام تھا عباب نبی معائش اقبال عباب نبی معائش نے نبی وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا یہ بات اس کے دوست بھائی اپنے سرب کو معلوم ہوئی اس نے عطاف اور کہا जाकर छूप खाओ तो उसने जाकर आप सलम के चेहरे पर आपके आप साथ आप दी गई और आप जो बेटिया जो है अब थे और इन्होने जो इस तरीके से कहकर जो आप अजी अजी है आपके दो बेटियों को तलाश दिलवाया आपको जहरी अजियत दी जाए अबू नहब की बीवी रमीर अलवा सौ वो कांटेदार डालिया लाकर رات کو آپ کے راستے میں ڈال دی تھی کہ آپ اور آپ کے ساتھ زخمی ہوئی جب سورت کے رات عبدالحب نازل ہوئی تو عبد الحب کی بیوی پہ بھی ہو گیا کہ اس کے بارے میں بھی آیت نازر ہوئی ہے تو مگر صدیق رضی اللہ کے پاس آئی اور اس وقت ندی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکر صدیق کے پاس بیٹھے ہوئے بچے اور بکر صدیق سے دیکھتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبدالحب کی بیوی کے تہوار رسیم کر رہے ہیں Hey, آپ کو اصلیت نہ دے تکلیف نہ دے تو اس پر آپ اللہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو پھر کرو وہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی سامنے آئے گی اور مگر سدیش سے کہا کہ تمہارا پاتی کہاں لیا ہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجو کہہ رہا بیان کہتا ہے وہ اللہ اگر میں اسے پا جاؤں گی یہی مچھر اس کے حوبت ماروں گی سن لو میں بھی شاعرہ ہوں اور اس شعر کہتے بھی گئی مذم محمد آسنا ابینا وہ دین قلعہ ہم نے مزم کی طافرمانی <سؤال> کی اس کی بات کا انکار کیا اس کے دین کو نفرت سے چھوڑ دیا اللہ کی نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالی نے اس کی گالی کو کیسے مجھ سے روکی وہ گالی کہتے ہیں مزم تو اور میرا نام کیا ہے محمد ہے میں مزم نہیں ہوں ابو دہل کے بارے میں یادہ کے وہ سخت آپ کی باتوں کی دماغ سے بڑھتا اپنی حرکتوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کو جماز سے کپڑا پکڑ کر ایک بات اور واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے یہ شخص تھا جس کا نام تھا یہ جو ہے آپ کے ایک اور انتظار کے کر کے آپ سوچے میں گئے جیسے آپ سونے میں گئے تو آپ کی آپ اوپر اٹھایا اور ان کے خلاف بدعا کی اور اللہ عمارت اور اس طریقے سے ابو جہل کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک بار ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو کہ اگر دوبارہ میں دیکھ لوں کہ محمد نے اچانک لوگ دیکھ رہے ہیں اور رنگ بدلہ ہوا ہے جب لوگوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے لوگ اس کا مرحکم کہتے تھے آپ سے دیکھو میں نے دیکھا میرے اور اس کے درمیان میں یہ خندق ہے اور خندق میں ایسے اونٹ ہے جس کی گدلے لمبے ہیں اور میرے طرف اپنے منہ کو اپنے گدل کو جو میرے طرف بڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا معلوم آپ سے کہا کہ یہ فرشتے تھے کہ جہنم کے فرشتے تھے اگر وہ میرا غریب ہوتا لوگ <تصفتح الملائکا> اگر وہ میرے قریب ہوتا تو اس, اس طریقے سے مختلف حالات سے گزر رہی تھی اور صلی اللہ علیہ وسلم دارول اقم میں صحابہ کی تربیت کر رہے تھے اسی دوران میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ادیت بہت زیادہ ہو رہی ہے صحابہ کے لیے ناپانی زبرداشت ہے تو سن پانچ نوت نبوت کے پانچویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لوگوں کو اس کی اجازت دی کہ وہ آپ نے کہا ہے کہ کے جاؤ وہاں پر جو ہے ساتھ صاف کرے گا اس میں بارہ بر چار عورتیں جانب عجت کی جن میں ان کے سردار عثمان تھے لیکن بعد میں جن لوگ معلوم ہو گیا کہ مکے کے مسائل حل ہو گئے ہیں یہ <م original> لوگ واپس آ گئے لیکن واپس آنے کے بعد معلوم ہوا کہ خبر اتنا غلط ہے تو پھر دوبارہ یہ لوگ جو ہیں حفصے کے جانے سے ہجرت کیے جب یہ لوگ حفصے کے ہجرت کیے تو اس موقع پر مکہ والوں نے دیکھا کہ مسلمان ہفشے کے جانب ہجرت کر رہے ہیں اور وہاں ان کو بنا کر مل گیا ہے تو اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ کس طریقے سے حدسہ کے بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بنایا جائے اور اس کے لیے یہ ترقی سوچی وقت جو ہے ناشے کے واپس کے دینا جس میں ہمارے تلاش میں اس ہے اسلام قبول نہیں کیے بعد اسلام قبول کیے تو یہ گئے اور انہوں نے اس میں ہدیہ تحفے لے کر پیش کیے اور بادشاہ کے سامنے سبزہ بھی کیا ہمارا اور آپ کا دن ایک ہے یہ لوگ کا دن الگ ہے یہ سامنے نہیں کرتے کو پیش کیا اور کہا بادشاہ ہم جاہلیت والے طور تھے تھے مردار کھاتے تھے تعلق رکھتے تھے پڑوسیوں تھے ہمارا طاقتور کمزور کو کیا رہا ہم اس کی حالت میں تھے اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا ہم اس کی عالم اس کی سچائی کو جاتے تھے اس سے ہمیں اللہ کی طرف لایا ہم اسے ایک مانے اور اس کی عبادت کرے اس کے جن ساتھوں اور دوسروں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پھستے تھے چھوڑ دیں اسے ہمیں سچ بولنے ہمارا ادا کرنے کلاکت جوڑنے اور اسی سے اچھا سلوک کرنے کاری اور بات کرنے کا حکم دیا کے کاموں سے جھوٹ بولنے سے منع کیا اس نے یہی دیا اس نے ایک اللہ کی مدد کریں اور روزے کا حکم دیا بہت بہت سے دنائے اور آخر میں سورہ مریم پڑھ کر سنائے جب سورہ مریم میں پڑھ رہے تھے بادشاہ کے جس میں مریم السلام سلام کے گیا ہے کیونکہ وہ عیسائی تھا تو بادشاہ کے آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور اس کے بعد کہا یہ تو وہی بات ہے جو چیز ہماری ندی کی سکے بات آئی ہے اور اس کے ساتھ تم میرے ملک میں رہو آرام سے رہو تمہیں کوئی شخص جو ہے کوئی اذیت نہیں مل سکتا ہے اور اس طریقے سے مشتقین جو ہے بے نئے مراد اور بے مراد جو ہے پھر مکہ کے جاب وہ واپس آ گئے اس طریقے سے ذات دعوت اسلام انتہائی سردار سے گزر رہا تھا دوران ایک واقعہ پیشایا واقعہ یہ ہوا کہ واقعہ یہ ہے ایک دن ابو جہل سپا کے پہاڑی کے نزدیک رسول اللہ کے پاس سے گزرا تو آپ کی تکلیف پہنچائی کہا جاتا ہے کہ اس نے آپ کے سر پر ایک پتھرا جس سے خون بہ نکلا پھر وہ کھانا کے پاس پولیس ایک مہل سے کی ایک لوڈی पर से तारा मुझा देख रही थी थोड़ी देर बाद अब सवार हुए और बोले वो अपने चूतर से पार निकालने वाले तुम्हे भतीजी को गाली देता है हालांकि मैं भी उसी पर हूँ इसके बाद कमाल ऐसी जोर की मारवाड़ी उसके सब पर بدم نے یعنی جانے تو میں نے واقعی اس کے بتیجے کو بہت بولی گاڑی دی تو ظاہر ہے کہ اس سے احتیاط کا اسلام محض اہمیت کے طور پر تھا لیکن اس طرح سے زبان خفت کر گئی اور اللہ کے چینے اسلام چینے کھول دیا بڑے محدت زبان تھے تک کہ ان کا نقب اسلح اللہ کا شیر پڑ گیا اور اسلام کی. اسلام کے کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ, عزی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے جاتا ہے صلیم کا یہ حال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا کرتے تھے اور کہتے جو عمر نے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو اسلام کو طاقت دے ایک عمر اور سنتے تھے اور اس طریقے سے ایک بار جب سنا اور دن میں یہ آیا یہ تو حق ہے لیکن اپنے حالات پر قائم نہیں ایک روز کا کام کی نیت سے ملاقات ہوئی پوچھا عمر کہاں کا ارادہ ہے بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں محمد کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرا سے کیسے بچ سکو گے بنو ہاشم آپ سورکی آبائی خان ہے بندو زہرا آپ کے ترسل خاندان ہے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بےزی ہو چکے ہو اس نے کہا حیرت کی بات میں بتاؤں تمہارے بہن، بہن نوی بھی تمہارا چھو چکے تمہارا حضرت حضرت عمر کی آپ سنی گھر کے اندر چھپ گئے اور ان کی بہن نے صحیح پر چھپا دیا اندر پہنچے سے گزارا ایک ایسی بند بنا کی جو میں نے تم لوگوں کے پاس سنی انہوں نے کا کچھ بھی نہیں آپس میں باتیں کر رہے تھے تم دونوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر میں ہو تو اتنا سنا تھا گزر دیا بہن کر شوہر سے الگ کیا تو بہن کو ایسا بارہ کامر اگر میں ہو تو ارسد اللہ ایلہ ایلہ ایلہ ایلہ ایلہ ذرا مجھے بھی دو نہ بھی پڑھو نے اٹھو غسل کرو انہوں نے ان سے غسل کیا کتاب بھی پڑھی لگے بڑے تاخیدہ نام ہے اس کے بعد کی آیت پڑھی اس کے بعد کھبا پہاڑ آئے مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم رات کے, رات تمہارے جو کے پاس دائرات کم میں ہیں اچھا تمہارے وہاں سے نکل کے دارا کم کے پاس آئے دروازہ کو دستک دی ایک آدمی دروازے سے جھا کر تو دیکھا عمر کے وجود ہیں لپک رسول اللہ سارے لوگ سمر کے دیکھتا ہو گئے ارے عمر نے کہا کیا بات ہے لوگوں نے کہا عمر ہے نے کہا عمر ہے سوال کا کھول دو اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے ہم اس سے خیر عطا کریں گے اگر کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے اسی کے تلوار سے اس کا کام تمام کریں گے ادھر رسول اللہ فرما سے آپ پر وہی نازل ہو رہی تھی وہی نازر ہو چکی سے آئے، کے کپڑا پکڑ کر سختی سے بات نہیں آؤ گے جیسے اسلام کی مراشد و اللہ رسول اللہ میں کہ واحد دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق اللہ کے رسول ہیں اور اسی کے ساتھ کے صحابہ سے خوشی کے بارے زور سے تکبیر بلند کی کیے تکبیر کی آواز و والوں کو سنائی دی جو لوگ دار بندوگر بیٹھے تھے وہاں تک تقبیر کی آواز سنائی دی اور اس طریقے سے خلاف حضرت عمر کا اسلام کا بہت سب جامن ہوا اور جب حضرت عمر کے قدر تھے وہی ان کا نہ کرتا تھا اور جو مسلمان ہوئے سے جو آدمی رسول اللہ اور محمد اسما پر ہی ماننا چکا ہوں کہ دروازہ بنتے گئے اللہ تعالیٰ برا کرے جو اس کو لے کر آئے اس کا برا کرے اس کے بعد رکن اس سے لوگوں کے پاس گئے اور اس طریقے سے <سلام> مسلمان کمزور تھے ان کی آوازیں باہر مل جا رہی تھیں لیکن جب حضرت عمر اسلام قبول کیے تو اس کے بعد میں عل اعلان آپ نے اسلام کا اعلان کیا اور اس طریقے سے وہ مسلمان جدت سے زندگی پسند کر رہے تھے اللہ نے حضرت عمر اللہ تبریت سے انہیں عزت قوت اور انہیں طاقت پہ دن سے حضرت عمر کا لقب فاروق ہو گیا باطل نے فرق کرنے والے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو حد تک پہنچا ہے اس میں آزادی کے ساتھ کوئی پہنچا ہے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ اسلام حد تک پہنچا ہے آگے ان شاء اللہ آئندہ کے مزید سب سے آپ سنیں گے کس انداز سے مسلمانوں نے بابا کے رام کو اور خدا مسلم کو ازیز کی اور تکلیف دی تو آخر میں سب کچھ نہ ہو سکا انہوں نے کا مکمل سماجی کیا محسوس کر دیے اور اس کے باوجود بھی جب کام میں چلا صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوئے تو آپ صلی اللہ کا واقعہ وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ ہوا یہ مدین اور طیبہ تک پہنچیے اسلام مدینہ اللہیبہ پہنچتا ہے اور اس کے بعد جب نبی حکومت عزت کرتے ہیں تو مزید اور طیبہ اسلام کی حکومت اور اسلام کا مقصد قائم ہوتا ہے انشاءاللہ ان شاء اللہ اور دس میں ہمیں موضوعات ضرور ضرور کریں گے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں جو یہ اسلام نے آسانی کے ساتھ صحیح ہے بلکہ اسلام کے پیچھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں اور ہمارے صحابہ کرام جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں کے بعد ہی اسلام یہ آگے پہنچا ہے تو لہٰذا چاہیے ان قربانیوں کو سنبھلنے کی کوشش کریں اور اس طریقے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے اس سے اپنے واپس کو مضبوط سے مضبوط پر کرنے کی کوشش کریں آج اللہ اسلام جن حالات سے اسلام اور مسلمان ذہن ہیں چاہے اونچی پیمانے پر ہو چاہے عالمی پیمانے پر ہو ہمیں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک منصوبہ بند سازش ہے جس پر عمل کیا جا رہا ہے ہر نئے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس لیے کہ مسلمانوں کو گرفتار کیا رہا ہے یہ تو تین روز پہلے کی بات ہے کہ وہ حوثی رو جو ان سے یمن میں سعودی فوج فر پیکار ہے انہوں نے وہیں سے ہی مکے پر میزائل ڈالا مکے سے ایک سو پچاس کلو میٹر تک تاریخ کی بستی آتی ہے تعریف کی بستی میں سعودی فوجی ہے روک دیا اگر وہ میزائل نہ روکتے اور وہ میزائل اگر کابی پہ گر جاتے پتا نہیں کتنا بڑا حادثہ پیش آتا کتنے حدار جہاں بحق ہوتی تو وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس انداز سے کپڑ فرس پیکار ہے خاص طور آج کے دور میں اسلام اس موڑ سے گزر رہا ہے اسلام کے تاریخ میں ایسے بدترین موڑ کے لیے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے ہماری جو وابستگی ہونی تھی آج ہماری وہ وابستگی اسلام سے نہیں ہے ہم اپنا سے مسلمان کہتے ہیں مذہب کے کھانے میں اسلام سے لکھ دیتے ہیں لیکن کیا واقعی وہی اسلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اس بات کی, کی, کی کہ آج ہم پھر اسلام کے ظالم لوٹے جو اسلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا اللہ کا وعدہ ہے سبدام حکم اگر تم نے اللہ کے مدد کی اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے خوب جما گا تو وہ آج اگر مسلمان دوبارہ اٹھیں اور اسلام سے اپنے وابستگی کو مضبوط سے مضبوط کرے اگر اسلام سے اپنے وابستگی کو مضبوط سے مضبوطر کرے تو صرف راج عرم کوئی بات نہیں آج مسلمان جو شکست کی زندگی گزار رہے ہیں اور اس انداز میں اپنا تفریح کی زندگی گزار رہے ہیں ان شاء اللہ یہ ہو حاصل ہوگی تو اسلام کی وجہ سے ہمارے اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ الا بی بھی اول ہوگا اس امت کے آخری فرق کی اصلاح اس طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے اس کے اول فرق کی اصلاح ہوئی ہے اول فرق کی اصلاح ہوئی ہے تو ہم اگر اسلح کرنا چاہتے ہیں ہم کو اسی انداز سے اپنانا پڑے گا تب تک جو ہے سنگمت کی اصلاح ہوتی ہے لہذا لہٰذا حالات کا یہ ہے کہ ہم اپنے دین اپنے مذہب اپنے اعتبار پہ جانے کی توجہ دیں کیا افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جمان بدل گئی ہمارے لباس بدل گئی ہمارے چہرے بدل گئے ہماری گناہ ہم پر غلطی پر فوراً موخا نہیں کرتا ہے اور جب مواخذہ کی بات آتی ہے تو فوراً چھٹکارا بھی نہیں ملتا ہے کئی نسلیں اس میں جلتی جاتی ہے تندرست واقعہ ہمارے سامنے ہیں اور اس طریقے سے ترکیا میں اس سے پہلے میں کیا, کیا حالات ابھی ہے ان حالات میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم اپنی پڑے پر جانے, جانے کے قلعے میں اور, کے ساتھ اپنے اور اپنے مضبوطی اور مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرے اللہ ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں مسلمان بنائے عمل کرنے کو عطا کرنے. صلی اللہ چاہتے ہیں